اچھا بھائی سلیم احمد اب میں میرٹھی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں جب میری پہلی تم سے ملاقات ہوئی ہے اور جب بات دوستوں کے ذریعے تھے تو اس وقت تم ہنر تخلص کرتے تھے اور علامہ اقبال کے رنگ میں کتاب لکھ رہے تھے اور ابھی دوستی کا آغاز ہی تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال کو تو تم نے رخصت کر دیا اور پھر آگ کے رنگ میں غلے کہنے لگے اتنی جلدی یہ مرحلہ طے کیسے ہو گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اور پھر فوراً میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری خاص سار تحریک سے دلچسپی ہو گئی اور اب تم قرار صاحب کے پاس پھیرے لگانے لگے ہو اور خاص سار تحریک کے باقاعدہ یعنی رکن بن گئے ہو اور کچھ رضاکار قسم کے نظر آ رہے ہو تو فراق کے رنگ میں غزل ایک طرف اور دوسری طرف خاکثاریت ہاں تو علامہ اقبال کے قطعات کے ساتھ تو یہ بات شاید نب جاتی آہ. لیکن فراق کے رنگ کی غزل کے ساتھ یہ بات کیسے نہیں تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم ذرا اس کی وضاحت کرو تمہیں ہنر کا تو معاملہ یہ تھا کہ میں جب اس میں اس میں فیضان میں آیا نویں جماعت میں تو میں نے کہا بھائی شاعر کا ایک تخلس ہونا چاہیے اگر شعر کہتا ہے وہ شعر تو پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا تو میرے دادا کا تخلس تھا ہنر عباس علی ہنر سید عباس علی ہنر تو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو تخلص اپنے خانہ ساز ہے اور اپنے دادا کا ہے تو یہ میں اپنے نام کے ساتھ لگا لوں چاند میں نے ہنر اپنے ساتھ رہا. وہ چند مہینے وہ رہا خاکسار تحریک کا معاملہ یہ تھا کہ میں لکھنؤ میں ایک خاکساروں کا جب وہ وہاں مرد صحابہ ایجوکیشن ہو رہا تھا اس زمانے میں خاکساروں کا ایک وہاں وہ ہوا تھا کیمپ لگا تھا اور اس میں بڑے زبردست گویا انہوں نے اپنے مظاہرے کیے تھے اور تو اس سے میں بے انتہا متاثر ہوا تھا تو اسی زمانے سے میں نے الاصلاح اپنے نام جاری کروا لیا تھا اس میں علامہ شقی کے مضامین پڑھا کرتا تو یہ دلچسپی میری میرٹھ آنے سے پہلے سے تھی اب یہاں آیا تو جناب کر رہا حسین صاحب معلوم ہوا خاصہ تحریر سے وابستہ تو مجھے بعض میرے گویا دوست تھے نعیم مرحوم نعیم الدین صدیقی وہ مجھے کر صاحب کے پاس لے گئے تو میں نے کراج صاحب سے کہا کہ صاحب میں اس زمانے میں وہ جو ایک انجمن ادارے ادبیہ تھی وہ چاہے میں نے کہا اس میں آپ ایک مضمون پڑھ دیجیے تو کہنے کہ ہاں میں پڑھ دوں گا تو میں نے کہا صاحب موضوع بتا دیجیے انہوں نے کہا کہ صاحب لانڈے بازی میرا مضمون ہوگا تو یہ کرار صاحب سے ہمارا پہلا معاملہ ہوا تو اس سے کرا صاحب دلچسپی بھرتی گئی یہ فراق صاحب جو تھے یہ عسکری صاحب نے میرے پیچھے لگایا اس میں <سؤال> انہوں نے یہ کیا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں علامہ اقبال کے نظم کی نظمیں وغیرہ لکھتا تھا لیکن کچھ قطعات میں لکھے تھے جو میری ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے میری جو بیاض مانگی مجھ سے تو انہوں نے علامہ اقبال وغیرہ کے رنگ کی ساری شاعری چھوڑ دی اور وہ قطعات منتخب کر دی اور کہا کہ تم اس رنگ میں کیوں نہیں کہتے تو فراق صاحب کی اشقیہ شاعری آ چکی تھی اور عسکی صاحب اس کے عظیم ترین مرداؤں میں تھے تو انہوں نے مجھے فراق صاحب کے پیچھے لگا تو وہ فراق صاحب اس طرح اس زندگی ویسے میں آج تک یہ سوچتا ہوں انض حسین کہ میری جو ذاتی زندگی ہے اس کا کوئی اظہار گویا وہ نوعیت میرے یہاں اختیار نہیں کر سکا جو میری ذہنی زندگی کا تھا تو فراق صاحب سے اور اس قسم کی شاعری سے میری دلچسپی جو ہے وہ میری ذاتی زندگی تک محدود ہے لیکن نظریاتی زندگی میں ہی اس سے آگے رہتی ہاں یہ تو اصل میں میں تو اس سلسلے میں ایک سوال کرنے والا ہوں لیکن پہلے ایک آدھ بات اور اس قدم کی ہو جائے کہ تم فراق صاحب کے رنگ میں غزلیں لکھتے لکھتے پاکستان میں وارد ہوئے میں تو لاہور میں رہ گیا تم کراچی چلے گئے عسکری صاحب بھی پھر کراچی آ اور جو میں غزلیں تمہاری پڑھتا رہا وہ فراق کے کا رنگ تھا شروع میں اور وہ ہمیں غزلیں بہت اچھی لگتی تھی اور یکک یک پھر ہم نے دیکھا کہ تمہاری में میں ایک دوسرا رنگ آ گیا اور وہ اس قسم کی जिसे جسے کہ تغزل دشمن غزل کہنا آخ چاہیے آخ آخ تو بالکل ہی الٹ قسم کی جو فراق کی کے رنگ کے بالکل بتداد ایک رنگ تھا یہ تبدیلی کس طریقے سے تمہارے یہاں آئی اگرچہ اس کے اثرات پھر بات کی ہماری غزل پر بہت پڑے ہیں اور اس قسم کی غزل جو ہے بہت ایک فیشن بن گئی لیکن غالباً اس رنگ کا تم سے ہوا تھا تو یہ یہ خیال تمہیں یہ تبدیلی کیسے آئی اب یہ है? قصہ یہ ہے کہ شاعری کا جب تمہیں مسئلہ چھوڑ رہا ہے تو اس میں جب سے عسکری صاحب مجھے ملے انہوں نے مجھے فراق صاحب پر لگایا اس وقت سے گویا یہ سمجھو کہ میں نے اپنی ذاتی شاعری کرنی چھوڑ دی اور عسکری صاحب جو نمونے میرے سامنے رکھتے جاتے تھے کہ کبھی حسرت کا کبھی حالی کا کبھی داغ کا کبھی یہاں تک کہ سودا کا اور مطلب ایک آتش کا اور لکھنوی شعرا کا کہ اسیر کا اور رل کا وہ نمونے رکھتے جاتے تھے کہتے تھے کہ صاحب یہ یہ کرو اور اس سے وہ ایک عجیب بات کہا کرتے تھے جو میری اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی میں ان سے کہتا تھا کہ صاحب شاعری تو ذاتی جذبات اور ذاتی تجربے اور ذاتی زندگی کا اظہار ہے وہ کہتے تھے کہ صاحب اس میں یہ آنے ہی نہیں دو تا وقت کے بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ درس کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب تک اظہار کے تمام سانچوں پر اور تمام اصالی پر تمہاری دسترس نہ ہو جائے اس وقت تک گویا یہ کام شروع نہ ہو چانچہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھے جہاں سے گویا شروع کیا اور پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے ہزاروں نمونوں در نمونوں میں لے گئے ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ سلیم احمد تم کو گویا غم کے اسالیب پر قابو ہو گیا ہے تم تأثر پیدا کر لیتے ہو تم گویا تمہیں قافیہ لکھنا آ گیا ہے تم شعر کو مزیدار بنا سکتے ہو مگر غم و غصے اور طنز کے اصالی پر تمہیں تمہارا کوئی تجربہ نہیں تو اب ذرا تم تنز اور غم غصہ اور جن کیفیات کو جو حجویات سے قریب ہیں ان کو ذرا برت کے دکھاؤ وہ میں نے کام شروع کیا تو وہ اس سے وہ وہ غزل جس کا تم وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ برامت ہو گئی تو وہ بھی گویا اسی طرح ایک تجرباتی بنیاد پر کہ اسلوب کے صرف گویا تجربہ کرنے کے لیے کیا اور وہ ایک بات جو بعد میں ان کے ایک مضمون کو پڑھنے کی سمجھ میں آئی وہ گویا یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ شاعر ادیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ادب کو وہ دے جو صرف ہندوستان اسے دے سکتا ہے یعنی مشرق جو اسے دے سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ چین کا لگ بھی لکھا کہ مشرق کیا دینا چاہتا ہے تو اس میں ہندوستان کیا دینا چاہتا ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جتنی شاعری ہو رہی ہے یہ جتنا بلکہ ادب لکھا جا رہا ہے یہ گویا ایک مغرب کا ایک چربہ ہے جس کے اندر ہندوستان کی روح نہیں بولتی हाँ. تمہیں یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ہندوستان کی روح کتنی بڑی ہے کہ اس کی میں اس کی نمائندگی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے میرے کلیکٹر جو ہیں اینگلو انڈین ہوتے ہیں اختتامی میں وہی ان کے گویا شو میں تھا کہ وہ تیار مجھے اس بات پہ کر رہے تھے کہ ہندوستان کی روح کو میں سمجھوں اور اس کو میں اپنی شاعری کا موضوع بناؤں اس کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں ایک تو یہ کہ ہندوستان میں اردو کی شاعری کے جتنے قدیم اسالیب ہیں جو ڈسکارڈڈ بھی ہو چکے تھے <coughs> فرسودہ بھی ہو چکے تھے ان سب پر میری دسترس ہو دوسرے تمام انسانی تجربات کے اظہار پر میری دسترس ہو اور جب یہ چیز ہو جائے تو میں اپنے تجربات کی اس نوعیت کو دریافت کروں جو انفالی نہیں ہے انفالی سے وہ یہ سمجھ کہتے تھے کہ ہر قسم کا تجربہ ہر قسم کا خیال ہر قسم کا احساس آپ کے ماحول میں آ رہا ہے چورا عجیب کیا کرتے ہیں کہ اس کے آگے سے پرنداختہ ہو جاتے ہیں اس کو اپنے اندر داخل ہو جاتا اس سے ان کے اندر کوئی کشمکش کوئی مزاحمت کوئی پیکار ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی یعنی اس کا فائلی عمل اس پر نہیں ہوتا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فائلی عمل اس لیے وہ اگر میں کوئی بھی شعر ایسا کہہ دیتا تھا جیسا کہ میرے ماحول میں ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو یہ تو کسی کا نام لے جائے شاید یہ تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی یہ بھی تھا یہ تو فرا بھی کہہ دے گا سلی احمد کا اس میں کیا ہوا سلیم احمد سے وہ یہ کام دینا چاہ رہے تھے جو ویسا میں نے کہا کہ وہ گویا مشرق یعنی ہندوستان کی نمائندگی جس طرح اردو میں ہو سکتی ہے اس کا اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ جسے میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو سینیا گزرا ہے میری دانس میں وہ عسکری صاحب کی صحبت کی وجہ سے گزرا یا خود تمہارے اندر کوئی ایسی بات تھی شروع کا جو تمہارا زمانہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ تم فراق کے رنگ میں جب غزل تم نے کہنی شروع کی تو وہ ایک ایسی شاعری تم کر رہے تھے جس میں تاقل کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں चीज़, تھا وہ تجربے کی شاعری یعنی فراق کی شاعری بھی اسی قسم کی ہے جس میں تجربے پر زیادہ زور ہے اور تاقل ان کے یہاں آتا بھی ہے تو ضمنی طور پر جو پروفیسر کی حیثیت سے کبھی کبھی وہ شکل کرتے تھے اچھا لیکن رفتہ رفتہ جب تم اس اثر سے نکلے ہو فراق والی غزل کے اثر سے اور وہ جو دوسری قسم کی غزل آئی تو تمہارے یہاں اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کی شاعری میں تعکل آ رہا ہے اور کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آ رہا ہے اچھا اسی کے ساتھ تمہارے تنقیدی مضامین بھی آئے لیکن رفتہ رفتہ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجرد تصورات سے تمہاری دلچسپی بڑھ رہی ہے اور وہ شاعری جو ہے جسے شاعری کہتے ہیں اس سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے تو وہی مجرد تصورات جو ہیں وہ شاعری میں بھی اپنا عمل دخل آ, آ, کرتے جا رہے थी, ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے آ, کہ تم ہمارے لیے تو شاعر تھے شاعر کے طور پر پیدا آ, ہوئے تھے آ, آ, لیکن منزل ایک وہ آ گئی جبکہ شاعر پیچھے رہ گیا اور تم نے مجرد تصورات سے اتنی شغف کا اظہار کیا کہ تم ایک عالم اور ایک مبلغ نظر آنے بلکت بلکت کی وجہ مبلک میں نے بتایا تمہیں کہ ایک تو میری دلچسپی جو مذہب سے تھی اور مذہب سے دلچسپی بلاخر آدمی کو تعکر پر لے جاتی ہے اگر وہ صرف ایموشن پر بیس نہ ہو اور اس کے میں مرادر باز ہمیشہ کا تھا اور مرادر آبازی اور اس قسم کے تصورات سے عقائدی ہو مجھے بڑی دلچسپی ملے عسکری اس کا شاعری جب تک یہ بنتا ہے کہ عسکری صاحب میں جو کام اس سے لینا چاہا وہ وہ مطلب یہ کہ جس طرح ان کے اندر اس کے تجربے کی نمبرت ہوگی لیکن میں جب خارجی طور پہ محسوس کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ عقلی کام ہے کہ مجھے رند کی رند کے رنگ کی یا اصیر کے رنگ کی اس کو اپنے اندر جلب کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے تو یہ میں نے وہ لکھ دیا جو شکرہ اقبال زبردست بنا کے شاید یہ شعور کی اولاد ہے تو وہ قصہ ہے کہ وہ کابھی میں یہ کر رہا تھا کہ سارے یہ شعور کہ میں آج سودہ کے رنگ میں کر رہا ہوں کرپا میں اسی کے में میں کر رہا ہوں پر سوسٹھ کے में میں کر رہا ہوں تو اتر... اس انسانی کو تو یہ تو یہ نہیں ہوتی لیکن جب ایک وقت ایسا اس میں آ گیا جب میں نے عسکئی صاحب سے کہہ دیا کہ اب یہ کام میں نہیں کروں وہ جناب ناراض ہو گئے اور جب میں نے نہیں کہیں تو انہوں نے یہ کہا سلیم احمد جو ہے جو کام کرایا اور بیاض میں اس کی, غزلیں ہیں اس کی انذار وہ حیث انہوں نے تعریف کی کہ اگر وہ کسی شاعر کی کر دیں تو پاگل ہو جائے <تصفح> <تصفح> انہوں نے یعنی یہ کہا کہ صاحب یہ کام وہ ہے کہ اگر فیض صاحب کر لیں تو ان کو فخر کرنا چاہیے ناصر آدمی کے بارے میں کہا کہ سلیم احمد کے دو شعر ناصر آدمی کے دونوں مذہب مجموعوں پر بھاگ لیں ایک روز جا رہے تھے اور میں نے مسلمان مجھ سے غلط سنی تو مطلب یہ کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تجھے ہو کیا گیا ہے میں نے کہا کہ صاحب کیا بات ہے کہنے لگے کہ بھائی میں نے یہ پڑھا تھا کہ باغ و بہار جب امی خسون نے لکھی تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے وہ انہوں نے سنائی انہوں کو تو انہوں نے وہ انہوں نے کہا کہ میں شفا یاب ہو گیا اور دعا کی باغ و بہار کو کہ یہ ہمیشہ باغ و بہار ہی ثابت ہو کہنے لگے کہ میں نے پڑھا تو تھا لیکن مجھے اس پہ یقین نہیں تھا اب ذاتی تجربے سے مجھے اس پہ یقین آ گیا. تیری غزلیں سن کر میں شفا ہو گیا میں بیمار تھا یہ انہوں نے ایک روز کہنے لگے کہ سلیم جو کام تو نے کیا ہے وہ تو کوئی اور تو کیا کرے گا میں بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا صاحب آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ خود افسانہ دار ہیں اور آپ تخلیقی کام اس میں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں افسانے میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ افسانے کے پیچھے یہ اتنی بڑی روایت نہیں ہے جتنی بڑی غزل کی روایت تو یہ ان غزلوں کی یعنی انہوں نے یہ تعریفیں مجھ سے کی اور ایک دفعہ میں نے ان سے شکایت کی کہ صاحب یہ تو آپ نے مجھ سے لکھنؤ کے رنگ میں غزلیں کہلائیں لکھنؤ کیسا ہے کہ عالِ رضا تک مجھے داد نہیں دیتے تو انہوں نے کہا بھائی عالِ رضا تو عزیز احمد کے اس کے عزیز لکھنوی کے لکھنؤ کے ہیں یہ آرٹس کے لکھنؤ کے چھوڑیں ہیں ان کو کیا پتہ لکھنؤ کیا چیز ہے تو یہ ان کا رویہ تھا اس کے بعد جب میں نے یہ کہا تو وہ بیدار ہو گئے مجھ سے تو وہ اب تم اکائی پر ہو گئے تو اس میں دیکھو گے کہ میں نے اس سے کتنا اس کو وہ کیا ہے اچھا یہ ہے کہ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اور ادب کا تعلق ہے تو عسکری صاحب نے جو جو تمہیں راستے دکھائے تم اس پر چلے اور اس میں تم نے بہت یعنی کمالات یہ جس سے انہوں نے تمہیں بہت داد دی بڑھ لیکن ایک دوسرا شعبہ جو ہے اس سے جب تمہاری دلچسپی بڑھی تو وہاں صورت کچھ مختلف ہو گئی یعنی جب تمہارا دلچسپی اسلام سے زیادہ بڑھی اور تم نے اس قسم کا کام کیا کہ بھائی آج کے جو سیاق و سباق ہے بالخصوص آج کے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کے پس منظر میں اسلام کی تشریح اور تفصیل تو عقری صاحب بھی اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے لیکن یہاں تمہارا راستہ ایک ایک ایسی اس سمت میں تم چلے گئے کہ عسکری صاحب منہ دیکھتے رہے گئے کہ بھئی یہ میرا شاگرد عزیز میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اسلام کو کس طریقے سے سمجھ رہا ہے اور یہ ان لوگوں کے پیچھے چلا گیا جن سے عسکری صاحب بہت یعنی خائف نظر آتے تھے اسلام کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے میں ایسا کیوں ہوا اچھا میں اس وجہ میں یہ نہیں آتا کہ عسکری صاحب جو تھے ان لوگوں کے اس وقت بھی مخالف تھے جب وہ ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا اور مذہب سے ہونے کے بعد مخالف تھا میری اس سے مطلب یہ کہ زندگی کا میری یہ کالمیہ ہے کہ عسکری صاحب سے کا انتقال جب ہوا تو ڈھائی سال سے ہماری ان کی ملاقات بند ہو چکی تھی اور ان کے جو سیاسی رجحانات تھے اور میرے جو سیاسی رجحانات تھے ان میں ایک اتنا بڑا تضاد اور سیاہ و سفید کا فرق تھا کہ ہم کہیں مل نہیں سکتے تھے لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں تو ان کو اپنا استاد اور استاد سے بہت زیادہ ان کو سمجھتا تھا اور میں نے بقول تمہارے کہ تم کہا کرتے تھے کہ سلیم وہاں عسکری رہتے ہیں عسکری کے لیفٹیننٹ سلی احمد رہتے ہیں تو میں نے تو مطلب یہ کہ یہ دکھا کہ میں انفرادیت کے نام پر بھی عسکری سے اختلاف نہیں کرتا اور جو جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتا ہوں مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ تم سیاسی مضامین لکھو کیا تم لکھنے کے تیار ہوں میں نے کہا کہ میں لکھنے کے لیے تیار ہوں اچھا ہے سر سر فلاں رسالہ نکل ہے اس میں لکھنا وہ رسالہ نہیں نکلا اخبار نہیں نکلا لیکن میں نے لکھنا شروع کر دیا تو عسکری صاحب نے مجھ سے شکایت کرنے کے بجائے دوسروں سے شکایت کی تک کہ مظفری سید نے مجھ کو اسکری صاحب کی شکایت پہنچائی زندگی بھر ادھر لوٹ کے نہیں آؤں یا مجھے قائل کر دیں تو عسکری صاحب نے نہ حکم دیا نہ قائل کیا کرتا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت تھی ہماری اور تمہاری دونوں کی زندگی میں جو شروع میں بہت ہمارے لیے انسپیریشن کا اور فیضان کا ذریعہ تھی لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بہت جلد وہ شخصیت تمہاری زندگی سے خارج ہو گئی مثلاً کرار صاحب ہیں جو ہمارے مشترک مشترکہ تھے بے کو بے کو اور اس وقت تمہیں بھی وہ بہت انسپائر کرتے تھے مجھے بھی کر رہے تھے اور خاص تحریک میں جو تمہاری شمولیت تھی مست... اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرار صاحب سے بہت مست... قریب بہا, ہو تھے اور ان کا بھی اسلام کا کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا اپنا ایک اسلوب چلا رہا تھا تو تم عسکری صاحب کو تمہاری زندگی میں اس طریقے سے آئے کہ قرار صاحب جو ہیں تمہاری زندگی سے الگ ہوتے چلے جاتے ہیں ادب کے سلسلے میں بھی تم ان سے کوئی یعنی فیضان حاصل کرتے نظر نہیں آتے اور جب اسلام پر غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تم عسکری صاحب سے انحصاب کر کے جو جاتے ہو تو دوسرے مفش شریر کی طرف مولانا ابواللہ مودودی کی طرف وہ کرار صاحب بیچ میں کھا رہے گئے بھائی تمہاری زندگی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ آج تک اگر میں کوئی تقریر کرتا ہوں کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کرار صاحب کی جوانی بول رہے یعنی مجھ پر ان کے اتنے اثرات ہیں جذباتی طور پر اور وجدانی طور پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرا صاحب جو ہیں وہ میرے انداز گفتگو تک میں کرا صاحب کی چھلک آتی ہوں. لیکن صاحب سے یہ تعلق میرا عسکری صاحب کی وجہ سے کچھ گہن میں آ گیا اور عسکری صاحب نے میرے دماغ کو اتنا متاثر کیا کہ اس میں جو تعلق میرا جذباتی تھا کرا حسین سے وہ گویا دب گیا اور ایک وقت گویا ایسا آ گیا اب میں یہ بزرگوں کی باتیں ہیں کہیں دونوں ریکارڈ یہاں ہو رہا ہے کہ دونوں استاد شاگرد بھی تھے اور دونوں تھا لیکن اندر ان دونوں کے ایک قسم کی اچھا ہاں یعنی الگ طور پر جو عسکری صاحب مجھ سے کر رہا تھا کہ بات, بات کرتے تھے تو سارے ادب احترام کے باوجود وہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کو تنقید کہا جا سکتا ہے اور کرا صاحب بھی مجھ سے الگ بات کرتے تھے تو عسکری کے فیئر آف وومین اور یہ جی ان کی کمپلیکسیز اور ان کی یہ جی ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے تو یہ کوئی کشمک میں نے کرا صاحب کا ایک دفعہ کہا تھا کہ صاحب میرے سینے میں وہ لکھا ہے شہ ولی اللہ نے کہ صاحب میرے اندر جو ہے گویا علی کی محبت اتنی ہے کہ اگر میں اپنے دل کو آزاد چھوڑ دوں تو وہ اس طرح گویا علی کی طرف پھرتا ہے جس طرح تائر اپنی آشیاں کی طرف یا اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی طرف دوڑتا ہے لیکن مجھے حکم ہے کہ میں ابوبکش صدیق کی تعریف کروں تو کہا میں, میں نے کہا کہ صاحب میرے معاملے میں یہ ہے کہ میرے سینے میں بھی عسکری اور کرزال حسین کی کشمکش ہوتی رہتی اور آج تک میں اس کو ریزالو نہیں کر سکا کہ وہ کس صورت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عسکری صاحب کی موت کے بعد یہ اس کشمکش ہے بہت حد تک وہ ہو گئی وہ اب گویا میں دونوں کی چیز اپنے دل و دماغ میں بہت گہرائی سے محسوس کرتا ہوں اچھا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے سب یعنی بزرگوں ہی سے تمہارے تعلقات رہے ہیں تمہارے ہم اثر بھی تو ہوں گے مثلا میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میں اپنے استادوں کا ذکر کرنے کے بعد تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ناصر آدمی میرا ایک ہمثر تھا جس سے میں نے بڑے اثرات قبول کیے تو اور ہم نے مل کر بہت کچھ عدم میں کرنے کی کو کوشش کی تو تم نے کوئی ایسے ہم اثر بھی تمہارے ہیں جن سے ازاد تمہارا ازاد کوئی رشتہ رہا میرا ہو سات... یہ ہے کہ میں ذاتی تعلق میں آیا تم سے بھی ہے ناصر کا سے بھی تھا جو میر سے ہے علی سے ہے عزیز حامد مدنی سے ہے مشتبہ حسین سے ہے جی یہ میرے بڑے جذباتی طور پہ قریب اور بہت پیاری مجھ کو عزیز ہے لیکن میرا اس سے تخلیقی تعلق کو نہیں تمہارا تخلیق تخلیقی تعلق بنا ہے لوگوں سے हाँ. لیکن میرا تخلیقی تعلق کسی آدمی سے نہیں بنا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی ان مسائل سے کسی طرح بھی وابستہ رہا جو مسائل میرے ذہن کی اور کے جذبات کے بنیں یا کسی سے میرا اشتراک میں عقلی طور پر طور, بہت سی چیزیں تمہاری پسند کرتا ہوں پڑھتا ہوں بعض چیزوں میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں مثلاً جب تم علامتوں کے زوال کی بات کرتے ہو نئے سلوف کی بات کرتے ہو اور کویا ماضی کے ڈائمنشن کی بات کرتے ہو تو بہت زیادہ لیکن تم سے بھی میرا کوئی تخلیق ہی رشتہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے جس قسم کا یعنی ذہنی مشاغل تھے اور جو سفر تھا ذہنی تو اس میں ادب جو ہے ایک رستہ ہے تم پہنچنا کہیں اور چاہتے تھے مثلاً میں تو یہ ہے کہ میں تو ادبی میں رہنا چاہتا ہوں تم ادب سے آگے کہیں پہنچنا چاہتے ہو بالکل بالکل تو وہ کیا یعنی اس کی ذرا وضاحت کرو کہ اب تمہاری زندگی میں ورزے تو تم اپنے ان ان مقامات تک پہنچ گئے ہو جہاں تم ادب جو ہے تمہارے لیے ضمنی حیثیت اختیار کر گیا ہے لیکن اب آج کی صورت کیا ہے کہ تم اپنی شاعری کو کتنی اہمیت دیتے ہو اور میرے متعلق کیا یعنی حکم ہے کہ میں تمہیں شاعر کے طور پر قبول کروں یا ایک مفکر اسلام کے طور پر تو ذرا اس کی ذرا وضاحت ہو بھائی جائے بھائی ابھی میں مطلب یعنی جب میں نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا ان کا صاحب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا صاحب میں تین کتابیں لکھنا چاہ رہا ہوں ایک کتاب تو گویا تصوف پر بیسویں صدی کے نقطہ نظر سے اور ایک اس چیز پر کہ جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا ہندی مسلمانوں کا قومی تشخص یا تہذیبی تشخص جس کو سمجھے بغیر ہم گویا اس قوم کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے اور تیسری کتاب گویا وہ چیز جو میں نے اقبال ایک شاعر میں نہیں لکھی اور گویا جس کو میں اقبال پر اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے اطمام حجت کے طور پہ لکھنا چاہتا ہوں تو اس میں سے تینوں چیزوں میں میری شاعری منا یعنی یہ تم دیکھو کہ میرے ذہنی چیز ایک دفعہ میں تم کو لکھا تھا کہ انزا حسین میں کچھ فلسفہ پڑھا تم نے کعبل خدا کے لیے ذہن کرو فلسفہ کیا تم یہ انداز سمجھ سکتے ہو کہ پچیس سال سے میں نے شاعری اور فکشن نہیں پڑھا یعنی یوں رسالے میں کوئی دیکھ لیا ہو یا کسی کتاب پہ قبضہ کرنے کے لیے کچھ دیکھ لیا ہو لیکن میرا انٹرسٹ جو تھا اس سے کم سے کم ہوتا گیا اچھا اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی جب فکشن کا تم نے حوالہ دیا کہ جب تم میرٹ میں تھے हाँ. تو تم نے باقاعدہ کچھ افسانے لکھنے हाँ. کی کوشش کی اور ایک کہانی ایسی سنائی تھی جو میں آج بھی میں جب میں اس کا تصور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی کہانی لکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا فکشن کی طرف کوئی رجحان ہے ہی نہیں اور ادبی نقات کی حیثیت سے بھی تم نے فکشن سے کوئی غرض رکھی ہی نہیں شاعری پر گفتگو کرتے نظر آتے ہو <تصفح> تم ساری اپنی ادبی ترکیب میں یہ فکشن کا خانہ تمہارے یہاں سے کیوں یعنی خارج ہو گیا بھائی میں فکشن جو تھا اس قدر دلچسپی سے بولتے تم کو زمانہ یاد ہی ہے کہ تم کو میں نے داستانوں سے دے کر تریس موشربہ اور امیر حمزہ اور لال نامہ اور باختر نامہ یہ جو باون جلدیں نے باون دفاتر تھے سارے پڑھے اس کے بعد سرشار پڑھا اس کے بعد سارا فکشن ہو یہ میں پڑھتا رہا اس کو میں تاریخ مقرر کرتا ہوں کہ شاید منٹو کی موت کے بعد میں نے پڑھنا فکشن میرے ساتھ ایک معاملہ یہ تھا کہ پہلے تو میں سالوں میں ہر ایک آدمی کو پڑھتا رہا پھر وہ محدود ہوتا گیا یاد کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ مطلب یہ کہ دو تین نام میں رہ گئے کہ اگر میں ان کو دیکھ لوں تو ان کو پڑھ لیتا ہوں باغبان یہی فکشن میں ہو گیا تو وہ اتنا ہوتے ہوتے وہ اتنا محدود ہو گیا ہاں کہ کوئی اس کا سلسلے میں مطالعہ کوئی دلچسپی بات نہیں آئی تمہیں پہ لکھتا کیا کچھ فخر نہیں آیا اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو حادثہ عسکری صاحب کے ساتھ گزرا وہی تمہارے ساتھ گزرا ہے یعنی عسکری صاحب بھی چونکہ ان مناظر میں تھے کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا جو عہد تھا ان کا ادبی عہد اس کے متعلق ان کا رویہ کچھ ایک کیسا ہو گیا تحقیر کیسا کہ اس زمانے میں کیا لکھا جا رہا ہے اور اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے عہد سے نکل ہی گئے اور وہ کچھ اور یعنی کا ادب پڑھنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ ادبی سے نکل گئے تو تمہارا معاملہ بھی مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تمہارا جب یہ معیارات تم نے اپنے قائم کیے کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پہلے تو تم عصری ادب پر تنقید لکھتے لکھتے پھر تم اس عہدے ہی نکل گئے پھر تم نے کہا کہ اب میں کیا پڑھوں منٹو تو مر گیا ہے اور شاعری میں میں کیا हाँ پڑھوں بھائی اب کیا لکھا جا رہا ہے تو یہ جو تعلق جو ہے شاید جو بھی برا بھلا ہمارے عید میں لکھا جاتا ہے اگر ہم اتنا اونچا معیار رکھ لے تو پھر وہ اس عز سے تعلق کسی نے ختم ہو جاتا ہے تم کو بتاؤں کہ جو مثلاً تم نے نہ صرف آدمی پہ محسوس کیا یا شعرا میں تم دیکھتے ہو کہ ان کی رقابتیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں شعر کہہ رہا ہے یا فلاں کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ رہا ہے مجھے کسی ہما سے محسوس ہی نہیں ہوا نہ یہ محسوس ہوا یعنی نہ رقابت کا نہ رفاقت کا تو یہ جو چیز میرے اندر پیدا ہو گئی یہ عسکری صاحب کی وجہ سے کہو یا کسی کسی وجہ سے کہو لیکن میرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی اور اس کا مجھ کو بہت بڑا نقصان گیا برداشت کرنا پڑا اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اب میں زیادہ قریب ہو کر اپنے ہم کو دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور اس سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن 20-25 سال میرا یہ عالم رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق کسی قسم کس کا یہ تعلق تو تمہارا اس حیثیت میں بھی قائم رہنا چاہیے تھا کہ تم نے یعنی غزل کہنے کے ساتھ ساتھ ادبی تنقید میں بھی قدم رکھا اور یہ منازل تو بعد میں آئے ہیں جو اب تم نے مذہبی تصورات پر جو گفتگو شروع کی اور سیاسی مضامین لکھے لیکن فیرو کا جو دور ہے تمہارا تو ایک بہت اچھے نقاد کی حیثیت سے تم نظر آتے ہو اور اس تنقید میں وہ مسائل نہیں ہیں جو آج کے ہیں سیدھی سچی ادبی تنقید ہے وہ اس میں بھی تمہارے اس کے واسطے سے بھی تمہارا اپنے حد سے تعلق قائم تھا جب کہ تم نئی نظم اور پورا آدمی لکھ رہے تھے یا اور مضامین تو یہ ادبی تنقید سے بھی یعنی بے تعلق ہی تمہارے یہاں کس وجہ سے ایک بات کو جو تم کو بتا دینا ضروری ہے کہ میں نئی نظم پورا آدمی میں لکھا وہ غزلیات لکھ رہا تھا فلا کر رہا تھا اس میں ایک پیریڈ آیا سن تریسٹھ میں کہ جب مجھے نروس دیکھ ڈاؤن hmm. اس نروس بیک ڈاؤن کی میری زندگی میں بڑی زبردست اہمیت ہے کیونکہ وہ گویا ایک مذہبی دیوانگی کا مظہر تھا یعنی وہ کیفیت یہ تھی انتظار کہ میں رات رات بھر نماز پڑھتا رہتا تھا hmm. اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اور پوری پوری رات گویا میں سجدے میں hmm. تو وہ سات دورے مجھ کو ہوئے اس نے میرے شعور کی قیفیت کو اس طرح منقلب کر دیا کہ مجھے مطلب یہ کہ شیر و ادب سے اور میرا یعنی یہ وہی وقت ہے جب میں سب سے زیادہ پرجوش ہو کر شیر و ادب کے بارے میں دکھ رہا یعنی سنسٹھ میں پورا آدمی آئی ہے یہ کا گویا ذکر ہے اس کے بعد سے یہ میرے اندر کیفیت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ عالم تھا کہ میں ٹہل ٹہل کر گویا یہ کہتا تھا اور خدا سے دعا مانگتا تھا کہ خدا اس کو کچھ کم کرے اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ صاحب کوئی میں ڈیفینڈر آف فیتھ نہیں ہوں میرا من منصب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں یہ اپنے آپ کو سمجھاتا تھا لیکن وہ کیفت مجھ پر غالب وہ مجھے یعنی یہاں تک لے گئی کہ میں نے مطلب یہ کہ یہی جو مولانا موجودی اور فلاں اور گویا ایک اسلامی رینساں کی شاید خقصا تحریک میں بھی اس کا بیج موجود تھا تو وہ گویا وہ مجھ ہے لیکن اب میں ایک بیلنس اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں اور میری ادبی دلچسپی پھر ریوائو ہو رہی جو گویا بیس پچیس سال تم کو یہ کہ میں نے کوئی مجموعہ شعری یا افسانوی نہیں تھا تو اب کیا صورت ہے اب پھر مجھ کو دلچسپی محسوس ہو رہی تو یہ جو ہمارا عہد میں جو ادب لکھا گیا ہے تم دوبارہ اس میں یعنی ہاں میں دوبارہ اس میں رجوع کر رہے ہو پڑھ رہے ہو اسے تو اب یہ جو واپسی ہوئی ہے اور اب اس ادب کو دیکھ رہے ہو تو اس کے بارے میں کیا تمہارا تأثر ہے میرا تأثر یہ ہے کہ اس ادب میں اس کی جو مختلف جہاد رہی ہے اس میں کچھ ڈائمنشنس کی تو کمی ہے یعنی ان معنی میں کہ یہ پولیٹیکل اور سائیکالوجیکل زیادہ رہا یعنی یا تو لوگ اپنے جذباتی اور نفسیاتی مسائل لکھتے رہیں یا مطلب یہ کہ سیاسی چیزیں لکھتے رہیں لیکن اس میں ایک ڈائمنشن جو میٹافیزیکل تجربے کی ہے وہ اس میں سے معدوم ہے جس کی وجہ سے یہ تجربات میں گہرائی اور وہ معنویت اور وہ چیز پیدا نہیں ہوتی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سات دورے میرے جو تھے ان میں مجھے ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ جو جو اس ڈائمینشن کو سمیشتے ہیں تو میں ان کو تلا ان کی تلاش میں ہوں کہ یہ کمی جو ہمارے ادب میں یہ باوجود اس کے کہ وہ بہت جاندار ہو بہت اپنے عہد کو لیکن اس میں یہ اچھا میں اس سلسلے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے جب تم شعر و ادب سے ہٹ کر جب تم ادھارے خیال کرتے ہو تو یہ عہد جو ہے تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو معاملات و مسائل ہیں ان میں تمہارا بہت شغف نظر آتا ہے اس سیاق و سباق میں تم سوچتے ہو اور ادھارے خیال کرتے ہو لوگوں سے آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن جب تم شعر چاہتے ہو تو اس قسم کا تعلق جو ہے اپنے حد سے وہ کہیں نظر کم بہت کم نظر آتا ہے یعنی ایکشن اور ری ایکشن جو ہے نا हाँ. اس طریقے سے شاعری میں تمہارے یہاں نظر نہیں آتا جس طریقے سے مضامین میں آیا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے سوائے ایک نظر مشرق تھی مشرق میں تو میں اپنے ماحول سے بہت زیادہ وابستہ ہوں وہ چونکہ چھپی نہیں ہے لہذا اس کے وہ میری زندگی سے وہ بہت وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی سے گویا شخصی ایلیمنٹ اور شخصی دلچسپی جتنی چیزیں ہیں وہ کم ہو گئیں اور زیادہ یہ بڑھ گئیں کہ وہ ٹیکنیک اور اس کا اسلوب سے میں کہہ رہا تھا کہ تمام قدیم و جدید زندہ اور مردہ ثالیب کے تجربے اس میں میرے پچیس تیس سال لگ گئے لیکن شاید اب میں اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی کام ایسا کر سکوں جس میں یہ نہیں اب تو صورت مجھے یہ نظر آ رہی ہے اس ساری گفتگو سے تمہاری کہ ایک تو یہ کہ اردو شاعری کے جو اسالیب ہیں ان سب پر تمہیں سے آشنائی اور پوری قدرت اسے تم نے کھنگال کر دیکھ لیا اور اس کے بعد تم ایک ایسے تجربے سے گزرے ہو بالکل جس کی کہ جہد کچھ ماں بہدور طبیعتی ہے جس قسم کے تجربے سے کوئی ایک صوفی گزر سکتا ہے, ہے تو وہ تجربہ تمہارے پاس ہے اور وہ سارا یعنی جو اسالیب ہیں اردو شاعری کے وہ تمہاری گرفت میں ہے تو اب تو یعنی مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تم کوئی شاعری میں کوئی بڑا کام کر سکتے ہو مجھے بھی امید یہی ہے مجھے بھی امید یہ ہے کہ کئی صاحب نے جو اکیس سال اس کو ریاضت کرائی شاید یہ وقت وہ ہے کہ اب اس کا کوئی ثمر مجھے حاصل ہو سکے کیونکہ یہ بات میں نے گویا سیکھ لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب پہلا کام تو لفظوں کے لفظوں کو جوڑنا یعنی اس کے جوڑنے کی جتنی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے سانچے بنانے جب وہ بنا چکو تو پھر اس میں اپنے تجربے کی روح بھرنے hmm. تو گویا ایک فیز اس کا مکمل ہو چکا ہے اب اگر میرے پاس کچھ زندگی باقی ہے تو میرے پاس ایسے تجربات ہوں اور ان کے اظہار کے ایسے سانچے ہیں کہ جو ہم شاعری کے پاس نہیں شاعر میں وہ کام کر اچھا تو اس وقت جو شاعری میں تجربے ہو رہے ہیں کوئی نصری نظم ہے اور اس سے پہلے جو تجربے ہو چکے ہیں ان پر تو تم اظہار خیال کر ہی چکے ہو تو اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے ہمارے غزل سے ہٹ کر اور غزل میں اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ بالخصوص یہ نصری نظم کا مسئلہ جو ہے آج کل نظم میں مطلب یہ کہ نصری نظم کا ابھی تک بطور ایک آرٹ فارم کے اس کا کوئی اصول یا اس کا کوئی وہ پید یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس میں کچھ تجربات کی تشکیل کی جا سکتی ہے کچھ تجربات کا اظہار کیا جا سکتا ہے لیکن ان تجربات کی جمالیاتی قدر و قیمت کیا ہوگی اس کا تعن جو ہے بہت دشوار ہے اور میں نے گویا یہ محسوس کیا کہ جو نسلی لکھ رہے ہیں کی چھپی ہیں اب تک ان میں سب سے بہتر کشور نے لکھی نظمیں اور کشور کی نظمیں مجھ کو بہت پسند آئیں ان کا کانٹینٹ بھی اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو تھا وہ بہت مجھ کو زوردار لگا اور میں نے اس سے کہا بھی کہ صاحب میں نے یہ محسوس کیا کہ تم نے سب سے بہتر نسلی نظمیں لکھی ایک بات انزار حسین کے غزل میں جو جذباتی شاعری ہوئی ہے اور فکشن میں جو جذباتی فکشن لکھا گیا ہے اس کی روایت ہمارے ہاں اتنی ضرور موجود ہے کہ جذباتی نصری نظم آسانی سے لکھی جا سکتی لیکن اگر صرف جذباتی تجرباتی کا انہار بیان کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مطلب یہ اس کے لیے نصری نظم کی کیا ضرورت ہے یہ میں سوچتا ہوں ابھی اس میں بھی یہ ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے جذبے کا اظہار اور ایک ہوتی ہے جذباتیت تو ہمارے یہاں جو ایک چلا آ رہی ہے روایت وہ جذباتیت کو ہم نے جذبے کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دیا ہے کچھ یہ خرابی بھی چلی آ رہی ہے ہماری شاعری میں بھی اور ہمارے افسانے میں بھی اور اب ایک دوسری بات یہ کہ اب تم نے اپنے شاعری کا اتنا گہرا مطالعہ کیا ہے اور مختلف تصالیب کو زبان و بیان کو دیکھا ہے نثر بھی تم نے دیکھی ہے تو یہ جو ایک عام تاثر ہے ایک سمجھدار آدمی کا اس زمانے میں کہ ہمارے یہاں زبان اور بیان کے ادوار سے نثر بھی زوال کر چکی ہے اب وہ رچنس نثر میں وہ یعنی ایک ایک نظر نہیں آتی جو ہمارے یہاں نثر مختلف ادوار میں دکھا چکی ہے اور یہی شادی کی ضرورت ہے کہ زبان و بیان وہاں بھی اپنا زوال کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا صورت اس میں الزام میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو تمہارے افسانے مجھ کو اس بنا پر بہت عام معلوم ہوئے دوسرے لوگوں کے یہاں تک کہ بیجی تک کے مقابلے پر کہ تم نے اردو نصر کے جتنے اسالیب کو آزمایا اتنا کسی آدمی نے اتنے مختلف اسالیب کو نہیں آزمایا اور تم کو میں یہ بتاؤں کہ ریڈیو کی مرازمت میں میں نے بھی نثر کے اتنے اسالیب آزمائے کہ شاید کسی فکشن رائٹر نے اتنے نسل یعنی مختلف قسم کی نثریں تجزیاتی نسلیں اقلی محض کی نثر لے کر جذباتی ترین نسل کوئی اسلوب ایسا نہیں تھا جس کی میں نے وہاں اب دیکھو تم نے ریڈیو کا حوالہ دے دیا ہے تو اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک شاعر کی حیثیت سے اور ایک ادیب کی حیثیت سے تم شروع سے دشمنوں میں گھرے ہوئے رہے ہو ایک تو یہ مجرد تصورات ہلکا ڈالے رہے تمہارے ایک یہ ریڈیو اور اس کے بعد ٹی وی یہ تمہارے دو بہت بڑے دشمن مجھے نظر آتے ہیں کہ اس میں بھی یہ جو تمہاری تخلیقی یعنی جوہر ہے اس میں مجھے کچھ خاصا ضائع ہوتا نظر آتا ہے وہ تو ویسے تو ہم سب ہی یہ کام کرتے ہیں میں اخبار نویسی کرتا ہوں ریڈیو کے لیے بھی لکھتا رہا ہوں لیکن جس طریقے سے یہ میڈیا جو ہے نا ریڈیو ٹی وی اور پھر یہ تعکل انہوں نے تمہیں یعنی ضرور پہنچایا مجھے لگتا ہے کہ اور کسی لکھنے والوں کو یہ طریقے سے نہیں پہنچایا یہ صحیح تو تمہاری یہ دوستی جو ہے ریڈیو ٹی وی سے تمہیں پسند ہے مجھے تو اخبار سے اپنی دوستی پسند نہیں ہے بالکل میں میں بہت انوالو ہو جاتا ہوں میں جب جب لکھتا ہوں ریڈیو ٹی وی کے لیے تو یہاں تک فلم کے لیے ایک طرح کی گویا میرے اندر یہ چیز ہے کہ افراد کے ساتھ بھی رہی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ بھی رہی ہے ان اداروں کے ساتھ بھی کہ میں ان کا وفادار بہت رہا ہوں اچھا تمہارے برخلاف میں بہت بے وفائی کرتا ہوں احا, احا. یعنی میں اخبار میں ملادمت کرتا ہوں اتنے عرصے سے احا. اور میری کالم نگاری بھی داد وات بھی لیتا رہتا ہوں لیکن میں نے اس کے لیے بالکل اللہ خانہ لگا رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا پیشہ ہے مجھے کالم لکھنا ہے اس کے بعد گھر آ کر دوسرا کام کرنا ہے تم اس میں بالکل یعنی مبتلا ہو جاتے ہو اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ مبتلا ہونے کے باوجود تم یہ دیکھو کہ میں نے اپنی نثر میں اپنی تنقید میں مطلب یہ کہ اتنا تحفظ کیا کہ میں نے ان کے اثرات آنے نہیں دی ہاں جی یہ صحیح جی ہے جی, جی, جی ان کے اثرات میں حالانکہ بڑے بڑے اس سے متاثر ہو جاتی ہیں اور جتنا انوائرمنٹ میرا تھا اس میں یہ بہت خطرہ تھا کہ وہ چیزیں متاثر ہو جائیں گی تم نے یعنی جب ان میڈیا سے تمہارا تعلق اتنا گہرا ہے تو ڈرامے بھی لکھے میں نے یعنی سیریز جو تم لکھتے رہے ہو نا مختلف حوالوں سے وہ تو الگ چیز ہے لیکن ڈرامہ بطور صرف کے इसे भी अपनाने की कोशिश की कभी हाँ ड्रामा मतलब ये कि मैंने रेडियो पर टीवी पर तो मैंने नहीं किया लेकिन रेडियो पर मैंने इसको बताओ सिर्फ के आज़माए और तकरीबन डेढ़ सौ ड्रामे मैंने लिखे मुख्तल कवियतों कुछ मश्क़ के कुछ तजुर्बात के कुछ उसके अच्छा एक चीज यह, यह है कि तुम ये बता रहे हो कि हम अथरों से तो तुम्हारा वो रिश्ता नहीं रहा यानी तुम एक ऐसे शख्स हो जो या تمہارا کوئی بزرگ ہونا چاہیے یا تمہارا کوئی خرد ہونا چاہیے برابر کا کوئی نہیں ہونا چاہیے no. تو تم نے کچھ تو بزرگ تھے ah. کہ بھائی عسکری صاحب ہوئے یہ یا یہ کہ تمہیں اپنے نیچے ایک یعنی پورا ایک گروپ اور یعنی امت بنانے کا شوق یہ مجھے تمہارے یہاں بہت بڑا نظر آتا ہے ہم اثروں سے کوئی رشتہ نہیں تو استاد کا میں تکلفن کہہ رہا ہوں ایک پیغمبر ہے میرے اندر اور اس کی یعنی بعض اوقات وہ بڑا خشمناک ہو جائے جی اس میں خشمناک کی اور یہ عناصر بھی اس میں پیدا ہو جاتے تو وہ تو میرے اندر ہے اور وہ بچپن سے ہے ایک دیکھے میں محسوس کرتا ہوں <coughs> کہ شاید میرا اصل رول جو تھا وہ مذہبی اور سیاسی ہی تھا hmm. یعنی ایک بڑے معنوں میں یعنی ایک ایسے معنوں میں کہ جو انسانی تقدیر پر یا قوموں کی تقدیر پر تفسف بھی کرتا ہو تاقل بھی کرتا ہو اور اس کے گویا اس کی تقدیر کے مسائل سے بھی اور یہ شعر و ادب کا کام گویا مجھے میں کہتا ہوں بھائی چھوٹا چھوٹا چڑیا لوگ ہے چی چی, چی چی چی چی کر رہا ہے ایک غزل لکھ لی ہے تو کہہ رہا ہے کہ بس میں تو کائنات کا سب سے بڑا آدمی ہو گیا تو یہ میرا اندر سے رویہ ہے اچھا ایک تمہارا رول دوسرا بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب تمہیں تمہارے ارد گرد میں, ایردگیرد میں لکھنے والوں کو دیکھتا ہوں جو کہ ابھی ابتدائی منزلوں میں ہیں یا جو تم سے بہت عقیدت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادب میں میرا جی کا رول رہا ہے کہ ایک ایسی فضا پیدا کرنا اور جو نئے ذہن اٹھ رہے ہیں ان کی تربیت کہ وہ آگے چل کر کچھ بنے تو میرا جی تو اپنے اس رول میں کامیاب رہے ہیں. تو لیکن مجھے ابھی تک تم اپنے اس رول میں کچھ زیادہ نہیں وہ رول ہی میں نہیں میرا جی تو ادیب پیدا کرنا چاہتے تھے میرے پاس ادیب آتا ہے کہ ادب چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ان مسائل میں لو. لگ جاتا اگر لگ گیا تو وہ ہو جاتا ہے معطل ذہنی طور پہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ جو کے اندر یہ تحقیق پیدا ہو جاتی ہے کام تو کو وہ کرنا ہے جو کا تو ادیب پیدا کرنا تھا اچھا تھا کتنا ہو گیا معاملہ اب میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا اس وقت <laughs>